پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور آپ کا رب کار ساز کافی ہے رب کو ملیل فل بہریلیم تمہارا رب وہی تو ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں یا اس کے فضل میں سے تلاش کرو بے شک وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ جنہیں تم اس اللہ کے سوا پکارتے ہو گم جاتے ہیں پھر جب وہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ مو موڑ لیتے ہو اور انسان بڑا ہی نا شکرہ ہے <تصفيق> کیا پھر تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں والی سخت آندھی بھیج دے پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پا سکو لكم علينا به کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اس سمندر میں لوٹا دے پھر تم پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیجے پھر تم پر توڑ دینے والی طوفانی ہوا بھیجے تو تمہارے کفر کے سبب تمہیں غرق کر دے پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس پر کوئی ہمارا پیچھا کرنے والا بھی نہ پاؤ اور بنا شبہ یقینا ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور انہیں بر و بہر میں سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور انہیں اپنی کثیر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دی اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف بندوں کی نسبت اپنی طرف کی یہ بطور شرف اور اعزاز کے ہے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خاص بندوں کو شیطان بہکانے میں ناکام رہتا ہے پھر یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اسی پر اعتماد اور توقل کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کار ساز بن جاتا ہے پھر یہ اس کا فضل اور رحمت ہی ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے اور وہ اس پر کشتیاں اور جہاز چلا کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں آتے جاتے اور کاروبار کرتے ہیں نیز اس نے ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی فرمائی جن میں بندوں کے لیے منافع اور مسالے ہیں پھر یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے مثلا دیکھیے سورہ یونس آیت نمبر 22 اور 23 اور ان کے حواشی پھر یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد تم جو اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خشکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے تمہیں وہ زمین میں دھسا سکتا ہے یا پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے جس طرح بعض گزشتہ قوموں کو اس نے اس طرح ہلاک کیا پھر قاصفاً ایسی تند و تیز سمندری ہوا جو کشتیوں کو توڑ دے تبعی انتقام لینے والا پیچھا کرنے والا یعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں ایک مرتبہ سمندر سے بخیریت نکلنے کے بعد دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور وہاں وہ تمہیں گرداب بلا میں نہیں پھنسا سکتا اور وہ تمہیں گرد آبلا بل میں نہیں پھنسا سکتا پھر یہ شرف اور فضل بحثیت انسان کے ہر انسان کو حاصل ہے چاہے مومن ہو یا کافر کیونکہ یہ شرف دوسری مخلوقات حیوانات جمادات و نباتات وغیرہ کے مقابلے میں ہے اور یہ شرف متعدد اعتبار سے ہے جس طرح کی شکل و صورت قد و قامت اور حیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں جو عقل انسان کو دی گئی ہے جس کے ذریعے سے اس نے اپنے آرام و راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کیں حیوانات وغیرہ اس سے محروم ہیں علاوہ اسی عقل سے وہ غلط و صحیح مفید و مضر اور حسین و قبیح کے درمیان تمیز کرنے پر قادر ہے اسی عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھاتا اور انہیں اپنے تابع رکھتا ہے اسی عقل و شعور سے وہ ایسی عمارتیں تعمیر کرتا ایسے لباس ایجاد کرتا اور ایسی چیزیں تیار کرتا ہے جو اسے گرمی کی حرارت سے اور سردی کی برودت سے اور موسم کی دیگر شدتوں سے محفوظ رکھتی ہیں علاوہ ہی، این کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت پر لگا رکھا ہے چاند سورج ہوا پانی اور دیگر بے شمار چیزیں ہیں جن سے انسان فیض یاب ہو رہا ہے پھر خشکی میں وہ گھوڑوں خچروں گدھوں اونٹوں اور اپنی تیار کردہ سواریوں جیسے کہ ریل ریلیں گاڑیاں بسیں ہوائی جہاز سائیکل اور موٹر سائیکل وغیرہ پر سوار ہوتا ہے اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار ہوتا ہے اور سامان لاتا لے جاتا ہے پھر انسان کی خوراک کے لیے جو غلہ جات میوے اور پھل اس نے پیدا کیے ہیں اور ان میں جو لذتیں جو جو لذتیں ذائقے اور کوتیں اور قوتیں رکھی ہیں انواع و اقسام کے یہ کھانے یہ لذیذ و مرغوب پھل اور یہ قوت بخش اور مفرح مرکبات و مشروبات اور خمیرے اور معجونات انسان کے علاوہ کس اور مخلوق کو حاصل ہیں انسان کے علاوہ کس اور مخلوق کو حاصل ہیں پھر مذکورہ تفصیل سے انسان کی بہت سی مخلوقات پر فضیلت اور برتری واضح ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يوم ندعو كل أناس فمن كتابه ولا جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے پھر جسے اس کا امال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اپنا امال نامہ پڑھیں گے اور ان پر گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اور بلا شبہ قریب تھا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وہی کی ہے کافر آپ کو اس سے پھسلا دیتے تاکہ آپ ہم پر اس کے علاوہ کچھ اور گھڑ لیں اور تب وہ ضرور آپ کو اپنا دلی دوست بنا لیتے ولولا لقد اليهم شيئا قليلا اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی دوگنا عذاب چکھاتے پھر آپ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے وہ ان کا دو لا یستفزونک من الارض ليخرجوک منها واذا لا يلبثون خلافک الا قليلا اور بلا شبق قریب تھا کہ وہ آپ کو اس زمین متم مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں اور تب آپ کے پیچھے وہ تھوڑا ہی ٹھہر پاتے اب چلتے عنایات کی تفسیر کے طرف امام کے معنی پیشوا لیڈر اور قائد کے ہیں یہاں اس سے کیا مراد ہے اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہے یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا بعض کہتے ہیں کہ اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو امبیا کے ساتھ نازل ہوتی یعنی اے اہل تورات اے اہل انجیل اور اے اہل قرآن وغیرہ کہہ کے پکارا جائے گا بعض کہتے ہیں یہاں امام سے مراد نام اعمال ہے یعنی ہر شخص کو جب بلایا جائے گا تو اس کا نامِ اعمال ان کے ساتھ ہوگا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا اسی رائے کو امام ابن کثیر اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے پھر فتیلاً اس جھلی یا تاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں ہوتا ہے یعنی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا پھر اے اندھا سے مراد دل کا اندھا ہے یعنی جو دنیا میں حق کے دیکھنے سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم رہا وہ آخرت میں اندھا یعنی رب کے خصوصی فضل و کرم سے محروم رہے گا پھر اس میں عصمت اس کا بیان ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ مشرقین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو ان سے بچایا اور آپ ذرہ بھی ان کی طرف نہیں جھکے یہ مقام عصمت و تحفظ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوتا پھر اس سے معلوم ہوا کہ سزا قدر و منزلت کے مطابق ہوتی ہے پھر یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش مکہ نے تیار کی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا پھر یعنی اگر اپنے منصوبے کے مطابق یہ آپ کو مکہ سے نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر نہ رہتے یعنی عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت من, من سنت من قد اعسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا ان رسولوں کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا اور آپ ہمارے طریقے مطلب قانون میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے عقیم تینو کی سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور نماز فجر بھی بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے رب مقام محمود اور رات کے کچھ حصے میں بھی آپ اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں یہ آپ کے لیے زائد ہے امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا خلاوںخرجہ جے اور کہیے اے میرے رب داخل کر مجھے سچا داخل کرنا اور نکال مجھے سچا نکالنا اور مجھے اپنے پاس سے مدد دینے والا غلبہ عطا کر اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی یہ دستور پرانا چلا آ رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے بھی برتا جاتا رہا ہے کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا یا انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہیں پھر چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرتناک ناک ذلت و شکست سے دوچار ہوئے اور چھ سال بعد آٹھ ہجری میں مکہ ہی فتح ہو گیا اور اس ذلت و حزیمت کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے پھر نید الوق کی شمسی کے معنی زوال آفتاب ڈھلنے کے اور غساقی کے معنی تاریکی کے ہیں آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور اثر کی نماز اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں اور قرآین الفجری سے مراد فجر کی نماز ہے قرآن نماز کے معنی میں ہے اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قراءت لمبی ہوتی ہے اس طرح اس آیت میں پانچویں یا پانچوں فرض نمازوں کا اجمالی ذکر آ جاتا ہے جس کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہے اور جو امت کے عملی تواتر سے بھی ثابت ہیں پھر یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں بلکہ دن کے فرشتے بلکہ دن کے فرشتوں اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 4717 ایک اور حدیث میں ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ خود خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں بہوانے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ سو پچپن اور صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو بتیس پھر تحجد وجود سے ہے اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ ازداد میں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور رات کو بیدار رہنے کے بھی یہاں اسی دوسری معنی میں استعمال ہوا ہے بعض کہتے ہیں کہ حجود کے اصل معنی تو رات کے اصل معنی تو رات کے سونے کے ہی ہیں لیکن تفعل میں جانے سے اس میں تجنب کے معنی پیدا ہو گئے جیسے تسم کے معنی ہے گناہ سے اجتناب کرنا یا بچنا اسی طرح تہجد کے معنی ہوں گے سونے سے بچنا اور متہجد وہ ہوگا جو رات کو سونے سے بچا اور قیام کیا بہرحال تہجد کا مفہوم عشاء کے بعد رات کے کسی حصے میں نوافل پڑھنا ہے عموماً ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے یہی طریقہ زیادہ افضل ہے بعض نے اس کے معنی کیے ہیں یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ کے لیے خاص ہے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح پانچ نمازیں فرض تھیں البتہ امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں بعض کہتے ہیں کہ نیفی زائد کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رف درجات کے لیے زائد چیز ہے کیونکہ آپ تو مغفور و ضب ہیں جبکہ کہ کے لیے یہ اور دیگر اعمال اور دیگر اعمال خیر کفارہ سیاحت ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نافیلاً نافلہ ہی ہے یعنی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی نہ آپ کی امت پر یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے تاہم یہ نماز فرض و واجب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی اور نہ امت کی اور نہ آپ کی امت پر ہی فرض ہے پھر یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے عطا فرمائیں گے یا فرمائے گا اور اس مقام پر ہی آپ وہ شفاعت عظمہ فرمائیں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب کتاب ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی جب کہ آپ کو مدینہ میں داخل ہونے اور مکہ سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکالنا وغیرہ امام شوقان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سب باتیں آ جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور وہ ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتا ہے و انعمنا الانسان اعرض و و مسه الشر كان اور جب ہم انسان پر انعام کریں تو وہ منہ مو موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے قل كل يعمل على کہہ ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے چنانچہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے رستے پر ہے اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے ہے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا سواء عبك ربك رحمتك بشك عبر اسك فزل بہت زیادا ہے قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کہہ دیجیے البتہ اگر تمام انسان اور جن, جن تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں فأبا النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں تین سو ساٹھ بت تھے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ چھڑی کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور وقل جین الحقل بقل اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور سورہ صبا آیت نمبر 49 حق آ گیا اور باطل پہلے بار اور باطل پہلی بار ابھر سکا نہ دوبارہ ہی ابھرے گا پڑھتے جاتے بہوان صحیح ہن بخاری حدیث نمبر 4720 و صحیح مسلم حدیث نمبر 1781 پھر اس مفہوم کی آیت سورہ یونس آیت نمبر 57 میں گزر چکی ہے اس کا حاشیہ ملاحظہ فرما لیا جائے پھر اس میں انسان کی اس حالت و کیفیت کا ذکر ہے جس میں وہ عام طور پر خوشحالی کے وقت اور تکلیف کے وقت مبتلا ہوتا ہے خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں مایوس ہو جاتا ہے لیکن اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں اس سے مختلف ہوتا ہے دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر نو سے لے کر گیارہ کے ہواشی پھر اس میں مشرقین کے لیے تحدید و وعید ہے اور اس کا وہی مفہوم ہے جو سورہ ہود آیت نمبر کا ہے اکیس لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ایک عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ شاکلہ کے معنی نیت دین طریقے اور مزاج و طبیعت کے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس میں کافر کے لیے ضم اور مومن کے لیے مدح کا پہلو ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے اس اخلاق و کردار پر مبنی ہوتا ہے جو اس کی عادت و طبیعت ہوتی ہے پھر اروح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جاندار کی قوت و توانائی اسی روح کے اندر مزمر ہے اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت پوچھا تو یہ آیت اتری بھوار صحیح البخاری حدیث نمبر 4721 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2794 آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو اللہ نے انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں دیا ہے بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا امر مطلب حکم ہے یا میرے رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے پھر یعنی وحی کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی سلب کر لے یعنی دل سے مہو کر دے یا کتاب سے ہی مٹا دے پھر جو دوبارہ اس وہی کو آپ کی طرف لوٹا دے پھر کہ اس نے نازل کردہ وہی کو سلب نہیں کیا یا وحی الہی سے آپ کو مشرف فرمایا پھر قرآن مجید سے متعلق یہ چیلنج اس سے قبل بھی کئی جگہ گزر چکا ہے یہ چیلنج آج تک تشنے جواب ہے اور قیامت تک تشنے جواب ہی رہے گا پھر یہ مفہومی صورت کی آیت نمبر اکتالیس میں بھی گزر چکا ہے و صلی اللہ علیہ نبین محمد وَََََََََََ عليِ وصحبى اجمعين